دوسری غلط فہمی تھی کہ کثرت تعداد زیادہ تر علماء انہی کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہی کون تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کثرت تعداد کیا کبھی حق کا معیار بنی ہے قرآن شیم جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا اکثر الناس لا یا کن اکثر الناس لا یشکر سبحان اللہ تو کثرت تعداد کہاں سے یہ بات آئی کہ کثرت تعداد میں حق ہے اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ کثرت تعداد میں بات یہ ہوتا ہے حق کبھی ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے طائفہ منصور کے حدیث میں ایک طائفہ ایک گروہ ہے کہ پوری امت ہے ایک گروہ ہوگا تہتر فرق والی حدیث میں تہتر میں سے ایک جنت میں جائے گا باقی بہتر جہنم میں جائیں گے تو کثرت ہے تو قلت کی ہمیشہ بات ہوتی ہے اور تعداد کی قلت بھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ راستہ غلط ہے قلت تعداد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اس راستے پہ چلتے ہیں جو قلیل کم تعداد میں یہ راستہ غلط ہے اس کے دلیل کو جانتا ہے سی بخاری مسلم میں مشہور حدیث ہے ستر ہزار جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے نبی کریم صلام فرمائے تھے رقلی المن مجھے امتیں دکھائی گئی میں نے دیکھا کچھ ایسے نبی تھے جن کے ساتھ دس سے کم تھے کچھ ایسے نبی تھے جن کے ساتھ دو یا تین تھے جو کچھ ایسے نبی جن کے ساتھ ایک تھا کچھ ایسے نبی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سبحان اللہ ایسے نبی قیامت کے دن آئیں گے ان کی امت میں سے پیچھے ایک بھی نہیں ہوگا تو کیا نہود اس نبی کا راستہ غلط تھا تو قلت تعداد یاد رکھیں کبھی بھی یہ نشانی نہیں ہے یہ علامت نہیں کہ راستہ غلط ہے